ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشد اللہ اللہ اللہ وحدہ شریک واشہد محمد ابدو اللہ محمد وعلى علی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلى علی ابراہیم ان ق حمیدمیدہ مبارکا محمدم والا علی محمد کم ابارک تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم ان قمیدم مجید اماب بادف انَََ خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیِ حدیم دن صلی اللہ علیہ وسلم وشر العمور بدا وک اللہ بدا تن ضلال وک اللہ ذلال فرن ي أي يُهََّينَ آمَنُ التَّقُ اللَّه حَقَّةُ قاتِ وَلا تَموتُ إِلاا بَأَ تُ مُسلمُون يا أي يُهَدَّ سُتَّقُ رَبَّكُم الذي خَلَكَكُم مِ نَفْسٍ واحديد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 يُسْلِحْ لَكُمْ آمَادَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَعَوْضُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتا ما یغیروا ما بانفسہم اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے یہ اتنا خوبصورت اور فلیگسیبل دین ہے کہ ہر شخص اس دین اسلام کے اوپر بڑی ہی آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے یعنی کہ اس دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے بندے کو تکلف نہیں کرنا پڑتا کوئی اسپیشل الگ سے انتظامات اور اس کے لیے کوئی خاص ماحول نہیں بنانا پڑتا اسی لیے اس اسلام کو ضابطۂ حیات قرار دیا گیا ہے ضابطۂ حیات کیا ہوتا ہے کہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں کہ جن کے بغیر زندگی کا کوئی گزارا نہ ہو تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنا بھی دین دیا اس کے اندر آسانیاں رخصیں اور اس کو اتنا آسان اور فلیکسیبل کر دیا کہ کوئی عام سے عام اور خاص سے خاص اور دوسرے الفاظ میں اگر یوں کہوں تو اس طرح ہوگا کہ کوئی غریب سے غریب اور کوئی امیر سے امیر اس کا لائف سٹائل جیسا بھی ہو اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی پریشانی نہیں ہوگی اگر وہ اس اسلام کے اوپر اپنی زندگی گزارنا چاہے الم اکم الطلک دینکم و اتمتم نحمتی وردیت الکم الاسلام دینہ اس اسلام سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے ان کو ادیان دیے گئے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے اصول ضوابط قوانین دیے گئے ان کے اندر بڑی مشکلات تھیں اگر کپڑے پر کوئی پلیدگی لگ جاتی تو وہ کپڑا کاٹنا پڑتا تھا جسم اگر کوئی گندا ہو جاتا تو جسم کو دھاگنا پڑتا تھا مسجد کے علاوہ کہیں کسی جگہ کے اوپر ان کی نماز نہیں ہو سکتی تھی دو دن دن دو دن کے روزے ایک دن پورا پوری رات آدھا روزہ رکھا کل اسی ٹائم افطار کرنا ہے بڑی ہی مشکلات تھیں لیکن اللہ رب العالمین نے جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین اسلام عطا فرمایا تو اس دین اسلام کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ رخستے بھی اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والے کو دے دی کہ کہیں میرا بندہ یہ نہ کہہ دے کہ اگر اللہ ایسا ہوتا تو میں ایسا کر لیتا مجھے میرے لیے آسانی ہوتی میں تیرے دین پر چلنا میرے لیے آسان ہو جاتا میں بھی تیرا تابع دار فرما بردار بندہ بن جاتا میں تیرے نبی کی احادیث پر عمل کر کے میں بھی جنت میں چڑھا جاتا لیے اللہ رب العالمین نے بندے کی یہ باتیں کرنے سے پہلے ہی اس دین کو اتنا آسان بنا دیا کہ کسی بندے کا اس دین پر عمل کرنا مشکل نہیں بندہ کہتا ہے اللہ جی میں بیمار ہوں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اللہ کہتے کوئی بات نہیں بیٹھ کے پڑھ لو بھائی اللہ جی بیٹھ کے بھی پرابلم ہے تو لیٹ کے پڑھ لو لیٹ کے بھی مشکل ہے چلیں کوئی بات نہیں اشاروں کے ساتھ پڑھ لو لیکن پڑھ لو اللہ جی بیمار ہوں ڈاکٹر نے حکیم نے منع کیا ہے پانی کے پاس نہیں جانا اب بتاؤ کیا کروں نماز بھی پڑھنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ مٹی اپنے پاس رکھ لو جب نماز کا ٹائم آئے دونوں ہاتھ مٹی پر مارو تو یمم کر لو اللہ کہتے ہیں میں اسی طرح تیری نماز قبول کر لوں اللہ جی معاملہ گڑبڑ ہو گیا گسلے جنابت واجب ہو گیا اب تیمم تو کر لیا غسل کے بغیر نماز نہیں ہے پکیزگی نہیں ہے اللہ جی اب کیا کروں اللہ کہتے وہی طریقہ اختیار کرو تیمم کرو تیرا غسل بھی مان لوں گا تیرا وضو بھی مان لوں گا اور اس کے ساتھ اگر نماز پڑھے گا تو تیری نماز بھی مان لوں سفر میں ہوں ٹائم بڑا شارٹ ہے اور سفر بھی بڑا لمبا ہے سفر کی تھکاوٹیں ہیں اللہ جی اب کیا کروں اللہ کہتے ہیں تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کا میں نے دعویٰ کیا ہے تیرے ساتھ اور تجھے میں نے یہ عہد کیا ہے اگر تو میرا بندہ بن کے زمین پہ زندگی گدارے گا تو پھر میں تجھے جنتوں کا وارث بناوں گا اپنے نبی کے گھر کے ساتھ گھر دوں گا غلمان کی بہاریں عطا فرماؤں گا اتنے پھل مشروب آپ کو عطا فرماؤں گا کہ جتنی دنیا کے اندر تیرے ساتھ محرومیاں جوڑی رہی ان ساری محرومیوں کا اضالہ کر کے تیرے لیے بے بہار نیمتے تیرے لیے وہ فراغ کر دوں گا اب تجھے میں نے چونکہ میں لے جانا ہے تو, تو راستے کے اندر ہے، سفر کے تھکاوٹے بھی ہیں پیار بھی مجھے تیرے ساتھ ستر سے زیادہ ہے۔ اب تو نے کرنا یہ ہے کہ کوئی پرواہ نہیں تو دو دو کٹھی بھی کر لے زہر اثر وشا کر لے یہ کیا ہے یہ اللہ کی محبت ہے نا اپنے بندے کے ساتھ یہ اللہ کا پیار ہے اپنے بندے کے ساتھ اور یہ ساری رخصیں دینے کا جو بنیادی طور پر سبب ہے میرے رب کا وہ صرف ایک ہے کہ کسی طریقے سے یہ میرا بندہ جہنم سے بچ جائے جنت میں چلا جائے لیکن میرا رب کہتا ہے ان اللہ لا یوغیر ماں بومن حتہ یوغیر ماں بنف ان ساری چیزوں کے باوجود اگر کوئی انسان حرام زدگی نہیں چھوڑتا اگر کوئی شراب شراب نوشی نہیں چھوڑتا اگر کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا، اگر کوئی شراب نوشی نہیں چھوڑتا اللہ اس کی فرمانی نہیں چھوڑتا اللہ کی بغاوت نہیں چھوڑتا وہ مسجد میں آنا شروع نہیں کرتا اپنی زبان کو پقیزہ نہیں بناتا اپنے جسم کو تطہیر کے ساتھ نہیں جوڑتا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں جوڑتا اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ضابطہ حیات نہیں بناتا تو میرا رب کہتا ہے یہ بندہ خود ہی جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں اس بندے کو دھکے سے پکڑ کے میں جنت میں کیسے داخل اللہ کہتے ہیں میں اس وقت تک کسی قوم کی حالت بدلتا ہی نہیں جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں اللہ کہتے ہیں میں ان کی حالت نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیمتے دیتے رہتے ہیں نیمتوں سے نوازتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین اپنی عنایتیں اپنی مہربانیاں اللہ رب العالمین اپنے انعامات اپنے بندوں کو دیتے رہتے ہیں لیکن جب یہ بندہ ان دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اس کی عملی زندگی سے شکر نظر نہیں آتا اس کی پریکٹیکل لائف کے اندر اللہ کا شکر دکھائی نہیں دیتا تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم ان نیمتوں کو بدل کر اس بندے کے اوپر اپنے عذاب نازل کر دیتے ہیں پھر عذابوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جب اللہ کا فرما بردار تھا جب یہ اللہ کا تابے دار تھا اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سابقہ قوموں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ ان کو فرماتے ہم نے ان کو وادیاں عطا فرمائی ہوئی تھیں ہم نے ان کو بغات عطا فرمائے ہوئے تھے ہم نے ان کو کھیتوں و کھلیان عطا فرمائے ہوئے تھے اور ڈیمانڈ صرف ایک تھی کہ ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ ایک اللہ کی تابے داری کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اپنا نبی پیغمبر جو ہم نے تیر تمہارے لیے رہنمائی کے لیے بھیجا اس کی تابے کرو اس کی بات مانو لیکن جب انہوں نے ہر چیز کا انکار کیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ کسی کو اللہ نے بندر بنا دیا کسی کو اللہ نے شکل تبدیل کر دی اور کسی کو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر دنسا دیا کسی کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی طرح طرح کے عذاب ان لوگوں کے اوپر نازل کیے گئے اور جب اللہ رب العالمین اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور نیمتوں کے مل جانے کے بعد یہ اتنا ہی زیادہ عاجز ہو جاتا ہے اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے اس کی باڈی لینگویج سے آجزی انکساری ظاہر ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے اس کے رویے بدل جاتے ہیں اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں اس کا کردار بدل جاتا ہے یہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے معاملات کرتے ہوئے اس کے اندر لچک دکھاتا ہے اور اللہ کتابیں دھاری اس کے سامنے جھکتا ہوا دکھائی دیتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ایک کام کرتا ہے اس ایک کام کے بدلے میں ہم اس کے کئی اور کام کر دیتے ہیں نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں برکتوں کی برکھا برسنا شروع ہو جاتی ہے زندگی میں سہولتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ کام تو تھوڑا کرنا شروع کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کی بندگی کی وجہ سے اس کی عارضی کی وجہ سے اس کی اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک کام شروع کیا تھا بدلے میں دو تین کام اور بھی مل گئے اور جتنا یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے راستے ہموار قطر کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ دنیا کو زلیل کر کے اس کے قدموں میں لاکر کھڑا کر دیتا ہوں دنیا کو ذلیل کر کے یہ شکر کے نتیجے کے اندر شکر کے نتیجے کے اندر اور جب انسان شکر نہیں کرتا سب کچھ مل جانے کے بعد بھی ہر وقت زبان پر نہ مسجد میں آنا نہیں اللہ کی فرم برداری کرنی نہیں جہاں بیٹھنا ہے شکوے اللہ کے شکوے حکمرانوں کے شکوے اپنے امام کے شکوے اپنے مصول کے شکوے اپنے لیڈر کے شکوے اپنے قائد کے شکوے اپنے دین پر شکوے اپنے ملک کے شکوے اپنے نظام کے شکوے یہ بندہ اس کی ساری کی ساری زندگی شکووں سے بھر جاتی ہے اللہ کی قسم جس بندے کی زندگی میں پازیٹیو عنصر نہ ہو نیگیٹیو عنصر اس کے زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں پھر وہ صرف دنیاوی دینی نقصان نہیں اٹھاتا دنیاوی نقصان اس کو یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹو سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک آنا شروع ہو جاتے ہیں کئی طرح کی بیماریاں اس کے جسم کے اندر وہ جنم لینا شروع کر دیتی ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ چلتی پھرتا انسان لاش دکھائی دیتا ہے شکر نہ کرنے کا نتیجہ صرف یہ نہیں کہ اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے شکر نہ کرنے کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ اللہ جسم کو بیماریوں سے بھر دیتا ہے جو بندہ ہر وقت نیگیٹو سوچے ہر وقت ہی برا سوچے اور نہیں یار چھٹو بس پر گل ہی نہ کرو امام صاحب اور یار بس ان کی تو بات ہی نہ کرو کاری صاحب بس یار ہم تو جب, اس جب سے اس مسجد کے اندر بس یہی حالت دیکھ رہے ہیں ہر وقت شکوے اپنے حصے کا کام اپنے حصے کا کام کرنا سیکھیے اپنے حصے کا کام کرنا سیکھیے اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی طرز زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کی زندگی ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کیجئے اللہ کی قسم زندگیوں میں خوشحالیاں آ جائیں گی سب سے پہلے تبدیلی کا آغاز اپنی زندگی سے کیجئے اپنے آپ سے کیجئے ہم نے پورے پاکستان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے نا پورے پاکستان کا لیکن اپنے گرے میں جان کر کبھی دیکھا حالانکہ تبدیلی تو یہاں سے سٹارٹ لینی تھی اپنے آپ سے سٹارٹ لینا تھا. سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا تھا پھر اس کے بعد ہم نے اہل ویال کو بدلنا تھا پھر اپنے عزیز و اخارب کو بدلنا تھا پھر ہم نے اپنے محلے میں دعوت دینی تھی پھر ہم نے اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا تھا پھر ہم نے اپنے سیکٹر اپنے ہلکے اپنے صبائی اسملی اپنے این کے حلقے اپنے علاقے کے اندر چلتے ہی چلے جانا تھا اور دعوت اللہ پیش کرتے ہی چلے جانا تھا لیکن افسوس یہ ہے مسئلہ معمہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور پوری دنیا ہمارا ہدف ہوتا ہے انََلّ لاغیر ماب قومن ماب بنف سہم جب تک کوئی خود کو پہلے نہیں بدلتا اللہ رب العالمین اس کی حالت کو نہیں بدلتے امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو جن کے جن کی جو دور حکومت ہے پوری دنیا ان کے دور حکومت کو ماڈل کے طور پر لیتے ہیں سکیورٹی کا معاملہ ہو پولیس ادارے بنانے کا معاملہ ہو زکوٰۃ بیت المال بنانے کا معاملہ ہو انتظام و انسرام کا معاملہ ہو عدل و انصاف قائم کرنے کا معاملہ ہو پوری دنیا اس بات کی مطرف ہے کہ جس انداز سے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دور خلافت اس دور خلافت کے اندر انتظام و انسرام عدل و انصاف قائم کر کے دکھایا اس سے پہلے کبھی اس طرح کا منظر پیش نہیں کیا گیا اس کے بعد بھی ان کا جانشین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی دنیا میں تشریف لائے انگریز نے کہا تھا موررخ نے کہا تھا اگر عمر بن عبدالعزیز کے بعد ایک عمر آڑا تھا جو انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے دنیا کے اندر اپنا حکومت کو قائم کرتا خلافت کو قائم کرتا تو قیامت کی دیواروں تک اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا نظام دوسرا نظام نہ آتا دوسرا نظام نہ آتا اتنا ان کا ماشاءاللہ اس ایس کی کیا وجہ ہے ان لوگوں نے قربانیاں دی پہلے اپنے آپ کو بدلا قربانی کا درس دینے سے پہلے انہوں نے خود کو احسار اور قربانی کے دائرے میں داخل کیا وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے سے پہلے اتنے سخت اتنے سخت مزاج کہ قرآن اسلام نام سننا پسند نہیں کرتے اتنے جا پر اتنے سخت آدمی کہ اپنے بہنوئی پر اپنی بہن پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اب یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو دارۂ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اتنی تبدیلی ہے اتنی تبدیلی ہے اپنے آپ کو منوایا اپنے خدشات کو کٹوایا اپنی انا کو قربان کیا اپنے آپ کو بدلا اپنے مزاج کو بدلا اپنے رویوں کو بدلا اپنے کردار کو بدلا نتیجہ یہ نکلتا ہے اپنے وقت کے خلیفہ بنتے ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کا لقب پاتے ہیں اللہ اکبر پھر بائیس لاکھ مربع میل کے حکمران بنتے ہیں اور اپنے حکومت کے دائرے کے اندر اعلان کرتے ہیں عمر کی حکومت کے اندر اگر دریائے فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال کیا جائے گا کیا مطلب شرک ہو غرب ہو جنوب ہو شمال ہو جہاں جہاں عمر کی حکومت ہوگی وہاں وہاں عدل پہنچے گا انصاف پہنچے گا مزدوروں کی تنخواہیں بیواؤں کا معاوضہ مقرر کیا جائے گا یتیموں کی کفالت کی جائے گی ذمہ داری حکومت اٹھائے گی کہیں کسی جگہ پر مسئلہ ہوگا ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی بجائے ڈائریکٹ کون اپنے ذمہ لے گا حکومت اپنے ذمہ لے گی ریاست اپنے ذمہ لے گی اللہ کی قسم نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بائیس لاکھ مربع میل پر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا اس بائیس لاکھ مربع میل کے اندر ہر طرف امن ہی امن ہے ہر طرف عدل ہی عدل ہے ہر طرف انصاف انصاف, انصاف ہے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہے اللہ اکبر صحابی رسول آتے ہیں آ کر کہتے ہیں امیر المومنین یہ جو دمشک کے گورنر ہیں اللہ اکبر آتے ہیں دس ہزار درہم لے کر دس لاکھ سوری دس لاکھ درہم لے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں امیر صاحب یہ کچھ پیسے جمع ہوئے تھے میں نے سوچا آپ کی خدمت میں جا کر پیش کروں بیت المال میں جا کے کر جمع کرواؤں مسلمانوں کی ضروریات بہت زیادہ ہیں اللّہ اکبر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پہلی مرتبہ دس لاکھ درم دیکھے دس لاکھ کتنے ہوتے جی امین صاحب دس لاکھ کا مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں دس لاکھ کیا ہوتا ہے ذرا بتاؤ کیسے دس لاکھ کہتے ایک لاکھ دو لاکھ پھر تین لاکھ پھر چار لاکھ پورے انہیں دس گن کے بتائے کہیں لگے امیر صاحب 10 لاکھ لے کر آیا ہوں اللہ اکبر خوشی سے چہرہ چمک اٹھا اعلان کرتے ہیں لوگو سن لو یہ 10 لاکھ درہم میرے پاس آئے ہیں ان کو سنبھال کر اپنے بیت المال میں نہیں رکھوں گا اس کے ساتھ کو ٹھگنا کاریں بنگلے نہیں خریدوں گا اس کے ساتھ پہاڑوں پر چرواہے بکریاں چروانے والے ان تک ان کا حق پنچاؤں گا مدینہ مدینہ سے باہر سلطنت عمر ابر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دو دائرے کے اندر رہنے والی جتنی بیوائیں ہیں ان تک ان کا حق پہنچاؤں گا یتیموں تک ان کا حق پہنچاؤں گا اور پیدا ہونے والے بچے کا دودھ کا خرچہ اس کے اوپر لگاؤں گا جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کا معاوضہ طے کروں گا اللہ کی قسم انہوں نے اپنے آپ ہاں کو بدلا پوری دنیا ان کے نقشے قدم پر ان کے ان کے پیروں کے تلے آ کر جمع ہو گئی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ہو غلام ابن غلام ہیں کہاں بکتے بکاتے کہاں سے چلے کہاں پر اللہ اکبر اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کو کوئی دیکھنا بھی اچھی طرح پسند نہیں کرتا آج اسلام قبول کر لیتے ہیں اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہوئے بلال کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہمارے سردار آگئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلالی طبیعت کے ماری عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے بلال آتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہ آتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کے عزت کے اندر ان کے احترام کے اندر عمر ابن الخطاب کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالی عنہ آگے حضرات یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اسلام کی دعوت پھلانے سے پہلے سچ کی دعوت پھیلانے سے پہلے کلمہ لا الہ اللہ کی دعوت کو پھیلانے سے پہلے اپنی زندگی کو اسلام کے طور پر مسلمان مسلمان بلال چل تو زمین پر رہا تھا لیکن اس کے چلنے کے پاؤں کی آہٹ میرا رب کہاں سنوا رہا تھا جنتوں میں جنتوں میں سنوا رہا تھا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ فیشنیبل زندگی گزارنے والے وہ جو زندگی میں ایک مرتبہ لباس پہن لیتے تھے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی تھی یہ مسلمان ہو جاتے ہیں کلما لا الہ پڑھ لیتے ہیں میدان جہاد میں جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں اب حالات یہ ہیں کہ کفن پورا نہیں آ رہا اگر سر ڈانتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں پاؤں ڈانتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے حالات یہ ہے بلا کر گھاس ڈال کر پاؤں کی طرف ان کو کفن مکمل کیا گیا لیکن ان کی وجہ سے مدینہ کے اندر اسلام نافذ ہوا ان کی وجہ سے اسلام میرے رب نے مدینہ طیبہ کے اندر اسلام کو شان و شو عطا فرمائی حضرات میرے نبی کا ایک ایک صحابی ان کی زندگیوں کو پڑھ لیجئے سب سے پہلے انہوں نے عملی طور پر اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کیا اسلام کے ایک ایک حکم کے اوپر اپنی زندگی کو لاگو کرنے کا کوشش کیا اسلام کو زابطہ حیات بنایا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ جس علاقے کی طرف جاتے ہیں جس جس کے گورنر بننے کے لیے جاتے ہیں وہ جاتے ہی چلے جاتے ہیں لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہی چلے جاتے ہیں ان کے اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے ہمائے ہمیں مسئلے بہت زیادہ آتے ہیں ہمیں دین کی بہت زیادہ سمجھ ہے ہم میں سے ہر بندے کو قرآن کی آیات ماشاءاللہ بہت اچھی آتی ہیں ہمیں حدیثوں کے ترجمے بہت زیادہ آتے ہیں مسجد کے اندر قاری صاحب کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے مولوی صاحب ابھی بولتے نہیں ہیں تو مختصر صاحب پہلے ہی مسئلہ بتانا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ اتنا علم ہے ہمارے پاس ہم سب میں سے کسی ایک بندے سے کوئی حکمت کا مسئلہ پوچھ لیں وہ سب سے بڑا ڈاکٹر اور قیمہ میں دکھائی دیتا ہے کوئی دین کا مسئلہ پوچھ لیں ہم میں سے ہر بندہ سب سے بڑا علامہ مفتی اور بڑا فہامہ دکھائی دیتا ہے ہم ہر کام کے اندر پہلے نمبر پر ہیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں لیکن عملی زندگی کے اندر بہت کمزور ہے عملی زندگی کے اندر بڑے کمزور ہیں باتیں بنانے کے اندر ہم سب میں اپنے سمیت بہت تیز ہیں عملی زندگی کے اندر بہت ز ہم کہتے ہیں جی حکومت سودی کاروبار کرتی ہے سود لین دین کرتی ہے اس وجہ سے ہمارے ملک کے اوپر نحوست ہے کیا میں نے اپنے کاروبار کو بھی دیکھا میں اپنی بول چال کو بھی دیکھتا ہوں میں اپنے رویوں کو بھی دیکھتا ہوں میں اپنے رزق کو بھی دیکھتا ہوں حلال طریقے سے آتا ہے یا حرام طریقے سے ہم کہتے ہیں جی حکومت کھا رہی ہے وہ بڑا کھا رہا ہے تو ہمارا کیا ہے انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کو جمع کر لیا میں نے تو تھوڑا سا کیا میں کہتا ہوں شلاب کا ایک کترہ بھی کسی دودھ کے گلاس میں ڈل جائے تو اب پورا گلاس حرام ہو جاتا ہے آپ نے تھوڑا سا لیا اس نے بہت زیادہ لیا دونوں نے حرام کا اعتقاب کیا چھوڑیے ان کو ان سے میرا رب احتساب کرے گا ان کو میرا رب پکڑے گا آئیے اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں اپنے گھر سے تبدیلی لانا شروع کرتے ہیں اپنی بہو بیٹیوں اپنی بہنوں کو پابندی کروائیں حجاب کی پردے کی پابندی کروائیں اللہ کی قسم یہ تبدیلی ہے جس کے پاس دو ٹکے آ جاتے ہیں سب سے پہلے اس مسلمان کے گھر سے پردہ جاتا ہے پردہ اتر جاتا ہے وہ پردہ خواتین کے چہرے سے اتر کر ان کے مردوں کے دماغوں پر ان کی عقل پر, پر پردہ پڑ پر جاتا ہے آئیے میں اگر گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر اپنے ملک کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں اپنے گھر سے تبدیلی کا آغاز کریں اپنے آپ سے تبدیلی کا آغاز کریں ہم چاہتے ہیں اس ملک سے بدمنی ختم ہو جائے تو ہم اپنے گھر کے ماحول کو پرامن بنائیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو پرامن بنائیں ہم چاہتے ہیں شراب نوشی ختم ہو جائے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول سے شراب ختم کریں ہم چاہتے ہیں دنیا سے پاکستان سے جھوٹ ختم ہو جائے ہم اپنے گھر سے جھوٹ کے خاتمے کا آغاز کریں سود کا خاتمہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور ابھی چند صحابہ کرام تھے ساتھ اللہ اکبر ابھی حکومت قائم نہیں کی اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام کے پاس لوگوں کی بہت بڑی طاقت اور جم غفیر نہیں تھا آپ علیہ صلاحت والسلام کے چند ساتھی مکہ سے ہجرت کر کے ایک ایک کر کے آ رہے تھے ایک ایک کر کے آ رہے تھے جماعت بن رہی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ پہنچ کر سب سے پہلے کیا اعلان کیا کہ فرمایا میرے صحابہ آج کے بعد میں آپ کے سامنے اعلان روکی سوکھی کھائیں گے ٹھنڈا پانی پیئیں گے گزارا کریں گے پر کسی یہودی غیر مسلم سے سودی لین دین نہیں کریں گے اور اعلان کیا کہ میرے چچا عباس رضی اللہ تعالی نے لوگوں سے جتنے بھی سود کے پیسے لینے سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں کہاں سے شروع کیا کام اپنے گھر سے اپنے گھر سے شروع کیا اللہ کی قسم جب اپنے گھر سے بندہ کام شروع کرتا ہے نا تو ریاست ماں جیسی بن جاتی ہے عوام ریاست کے بچے بن جاتے ہیں پھر حکومت اور عوام آپس میں دست و گربان ہونے کی بجائے وہ ایک دوسرے کے معاون بن جاتے ہیں پھر ملک امن کا گہوارہ بن جاتا ہے پھر ریاست کا والی ریاست کا ذمہ دار جس گھر کے اندر جو جس طرح کا بھی پیغام بھیجتا ہے وہ قبول کیا جاتا ہے اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب عوام اور ریاست کے درمیان کسی قسم کی کوئی کشیدگی نہ ہو باہمی اعتماد ہو باہمی محبت ہو پھر یہ انداز ہوتا ہے اللہ کے رسولات کے پاس ایک بندہ آیا آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میں شادی کرنا چاہتا ہوں اچھا تو پھر آپ اس طرح کرو مدینہ طیبہ کی فلاں علاقے فلاں گلی فلاں گلی کے اندر ایک گھر ہے بندے کا فلان عام ہے اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کے کہیے گا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور انہوں نے ساتھ یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو اب جس گھر کی طرف بھیجا وہ خاندانی لوگ مدینہ طیبہ کے اچھے کھاتے پیتے لوگ علاقے کے چودھری وڈیرے لوگ اور یہ جو گئے ہیں یہ ہیدرتوں کے مارے ہوئے نہ گھر اپنا نہ کاروبار اپنا صرف مسلمان ہیں کلما لا اللہ پڑا ہوا ہے نبی کے جان صحابی ہیں ان کے پانچ ساڑھے پانچ فٹ کے جسم کے اوپر اسلام نافذ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام تو اسلام کہتے ہیں جاؤ فلان کے گھر ان کو پیغام دینا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو دروازہ بجایا پیغام دیا مجھے محمد علیہ السلاۃ والسلام نے بھیجا ہے فلاں کام سے آیا ہوں یہ کام کر دیجئے بندہ چودھری صاحب کبھی اس بندے کی شکل کی طرف دیکھتے ہیں پاؤں سے لے کر سر تک دیکھتے ہیں اس کی ظاہری ودا قطع کو دیکھتے ہیں اپنے اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں اپنی گدران زندگی کو دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا فیصلہ ہے یہ کیسا پیغام ہے اس صورت کے اندر اگر ہم اس کو منع کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے ہاں کرتے ہیں تو اپس میں جوڑ نہیں بنتا سٹیٹس الگ الگ ہے کیا کرنا چاہیے بیوی سے مشورہ کرنے لگتے ہیں وہ بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے اتنی دیر میں بیٹی یہ بات سن رہی تھی وہ بیٹی کے جس کی مدینہ طیبہ میں تربیت ہوئی تھی جس کا اٹھنا بیٹھنا جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام کا دیکھا تھا جس کی تربیت محمد علیہ السلام نے کی تھی وہ فوری بول اٹھی کہیں لگی امہ جی اببا جی پریشان کیوں ہوتے ہو مشورہ کیوں کر رہے ہو آپ آنے والے بندے کی طرف نہ دیکھو بھیجنے والے بندے کی طرف دیکھو آپ کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجا کس بندے نے آپ اس بھیجنے والے کو دیکھو اللہ اکبر رشتہ ہو جاتا ہے شادی ہو جاتی ہے شادی ہونے کے بعد وقت گزرتا چلا جاتا ہے جب بھی کبھی وہ لڑکی اپنی سہیلیوں میں مدینہ طیبہ کے کسی تہوار کے موقع پر کسی خوشی کے موقع پر جمع ہوتی اور وہ اپنی سہیلیوں کو کہا کرتی تھی نہیں میری سہیلیوں تمہارا رشتہ کسی نے تمہارے چچا نے کیا کسی نے رشتہ تمہارے ابا نے کیا کسی نے تمہاری نانی کسی نے تمہارے دادا نے کیا میں وہ خوش رسیب ہوں جس, جس کا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے میں یہ خوش نصیب ہوں اللہ کی قسم یہ حالات بنتے ہیں معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا ہے ملک امن کا گہوارے بنتے ہیں محلے سوسائٹیاں امن کا گہوارہ بنتے ہیں اور میں اپ کو دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ابراہیم گٹر کے گٹر کے اندر گر کر نہ شہید ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کا کوئی نوجوان وہ ڈمپر کے ساتھ ٹکر لگا کے وہ شہید نہ ہو جائے. اگر اپ چاہتے ہے کوئی بدورک اسمبلی کے اندر باہر جا کر خود سوزی کر تک نہ کرے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا پڑھا لکھا نوجوان ڈگریان ہاتھوں میں تھامے ہوئے دردر کے دھکے کھاتا ہوا دکھائی نہ دے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے محلے کی آپ کے خاندان کی آپ کی سوسائیٹی کی آپ کے شہر کراچی کی آپ کے علاقے سوسائیٹی کی کوئی بیوہ بھوکی نہ مرے اگر آپ چاہتے ہیں جتیموں کے سر پر کفالت کا حالت آ جائے تو آئیے سلطنت مدینہ کے والی محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کا آغاز کریں اپنے گھر سے زندگی گزارنے کا آغاز کریں اپنے اندر تبدیلی لانے کا آغاز کریں ان اللہ لا ما جب تک میرا رب کہتا ہے کوئی اپنی حالت کو نہیں بدلتا تب تک میں بھی اس بندے کی حالت کو نہیں بدلتا ہم جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں اللہ ساتھ کو امین حکمران دے دے ہم جتنی مرضی مورویوں سے دعائیں کرواتے رہیں قاری صاحب دعا کرو ہاتھ اٹھاؤ اللہ عدل و انصاف کرنے والا عادل حکمران دے دے یہ دعائیں کام نہیں آئیں گی کام نہیں آئیں عمل کام آئے گا اپنے اپ کو بدلیں حالات بدل جائیں گے اپنے اپ کو بدلیں معاشرہ بدل جائے گا اپنے اپ کو بدلیں ملک بدل جائے گا اپنے اپ کو بدلیں حکمران بدل جائیں گے انشاءاللہ پورا پاکستان حقیقی مانوں میں لا الہ اللہ کی جاہیر بن جائے گا ہمارے تھانوں میں ہمارے کچہریوں میں ہماری عدالتوں میں ہماری سوسائٹیوں میں یہ خیر اللہ کا نظام جو ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے فالو کرنے پر مجبور ہیں اس سارے نظام کا قلہ کمہ ہو جائے گا حقیقی مانوں میں اسلام کا نظام اسلام کا بول بالا اسلام کی جو شہادت ہے اسلام کی جو طاقت ہے وہ انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر ہم سب کو دکھائی دینا شروع کر دے گی شرط صرف ایک ہے پہلے اپنے آپ کو بدلیں پھر اپنے اہل و حال کو بدلیں پھر اپنے گھر کو بدلیں پورا معاشرہ بدل جائے گا پوری حکومت بدل جائے گی اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اپنے آپ کو ہم سب کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دے کسی کے سامنے کسی کے ایپ ٹٹوڑنے کی بجائے اپنے گرے میں سب سے پہلے جھانکنے کی عطا فرما دے انشاءاللہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا پورا معاشرہ انشاءاللہ خوشگوار ہو جائے گا اقول و قولٰا وصط اللہ